والله جميع الشياطين ووادين بسم الله الرحمن الرحيم انزل الله في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر سوره قدر دي سے باریکے سورۃوں ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو پانچ آیاتی تیس کی جماعت ایک سو بارہ حروف ہے اسر مبارکہ میں جس بات کو موضوع بنایا گیا ہے وہ قرآن مجید کے قدر و منزلت ہے جس کے نزول کے بارے میں گزشتہ سر الحق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن مجید نازل کیا گیا ہے یہ کوئی عام کتاب کے طرح لکھی ہوئی کتاب یا خط یا پڑھی جانے والی دستاویز نہیں ہے بلکہ یہ بڑی قدر و منزلت والی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس رات میں قرآن مجید کے نزول فرمایا لوہے محفوظ سے آسمانی دنیا پر ایک ہی مرتبہ وہ بھی بڑی قدر والی ہے اور اس کے بعد جس ہستی کا یہ قرآن مجید نازل ہوا انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات بھی سارے انسانوں میں سب سے زیادہ قدردار ہے اور سب سے زیادہ عظیم ہے اور جو لوگ لیلت القدر کی رات میں جو کہ اکثر روایات کے رو سے رمضان مبارک کے آخری آشرے میں ہے اور آخری آشرے کے پاس راتوں میں ہے جو بھی مسلمان اس لیلت القدر کی رات میں نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و واطع کہ ہاں اس بندے مومن کے اس عبادت کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور اس رات میں بندوں کی تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کس نے آنے والے سال کیا پانا ہے کس نے کتنے رزق حاصل کرنی ہے کتنی زندگی اس کے باقی ہے اور کس نے کب اٹھنا ہے اور کیا کچھ اس نے کھونا ہے اور کتنے لوگوں نے دنیا سے لہلت کرنا ہے یہ سارے فیصلے سات بھر کے لیے اسے لہلت القدر کے رات ہوتی ہے اسی لیے اس رات کو لہلت القدر کے رات کہا گیا ہے جس کی وضاحت سرحدان کے آیت نمبر چار میں ہو گئی ہے حادیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مکہ مکرمہ نے صحابہ کرام کے سامنے گزشتہ امتوں کے کچھ نیک افراد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے ان کو اتنی لمبی عمریں عطا فرمائی تھی اور انہوں نے اللہ کی دی ہوئی ان لمبی عمروں میں بھرپور طریقے سے اللہ کی بندی کھینچی اور اللہ کے احکامات بجا لائے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے مقابلے میں ہمیں جو عمری دی گئی ہے یا ہماری جو عمری ہیں وہ بہت مختصر ہے اور جو اسلامی ذمہ داریاں ہم پہ عائد کر دی گئی ہے بطور فریضے کے اس فریضے کے پیغام کو عام کرنا بھی انتہائی اہم ہے اور اپنی عبادتی بھی کرتے رہنا بھی ہمارے آخرت کے لیے انتہائی اہم ہے بھاب کرام نے جب ان لوگوں کے لمبے عمروں کے بارے میں سنا اور ان لمبے عمروں میں انہوں نے اللہ کے فرما برداریوں کے بارے میں سنا تو ان کے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہوا کہ کتنے خوش قسمت تھے وہ لوگ کہ اللہ نے ان کو لمبے عمریں عطا فرمائی اور انہوں نے ان لمبے عمروں سے اپنے آخرت کے لیے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھایا اور ہمیں تو عمری بھی کم دی گئی ہے اور ذمہ داریاں ہماری زیادہ ہے کہ ہمیں بھی لمبی عمر ملتی تو ہم بھی زمانہ دراز تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مصروف عمل رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو دلوں کی بھید کو خوب جانتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس قلبی جذبے کا قدر فرمایا اور یہ سورہ مبارکہ نظر فرما دی جس میں بتایا گیا کہ بھائی تم بڑے خوش قسمت ہو اس لحاظ سے کہ ہر سال تمہاری زندگی میں رمضان و بارک کے مہینے میں ایک رات میں نے ایسے رکھی ہے کہ اس رات میں اگر احلاس کے ساتھ بندگی کی جائے تو اس ایک رات میں کی جانے والی بندگی اور عبادات اور عمار خیر دوسرے مہینوں میں کی جانے والے ہزار مہینوں میں کی جانے والے اعمال سے اللہ کے نظر میں یہ زیادہ درجہ رکھتے ہیں اور اللہ کی نظر میں ان کی زیادہ قدرکاری کی جاتی ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ من مقامۃ القدری تقدم من غفاقی کہ جو مسلمان ایمان کے ساتھ خود احتسابی کی غرض سے